زیدی صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور جی ہمارے مقصد فکر کے مطابق تو ہمارے پیر و مرشد ہیں آلے رسول ہیں لیکن اگر انہوں نے وقت کی خلاف ورزی کی تو ہم واپی ہو جائیں گے پندرہ منٹ تو لازمی منگا دے کریم صرف مختصر پہلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے اکثر غلطہ اس منزل کی بنا پر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری منزل اس ملک میں انقلاب لانا ہے اور اس کی جوہر ہے اس کو پار کرنا بھائی ہماری منزل اللہ کی رضا ہے ہماری منزل جنت ہے جہنم سے بچنا ہے جب تک یہ سامنے آپ کے نہیں ہوگا یہ غلطہ دور نہیں ہوں گی دوسری بات جہنم سے کہتے بچیں گے جب آپ شیر کو پھنستے بچیں گے خود پٹیں گے لوگوں کو بچائیں گے ملت کو اکٹھا کرنے کے جوش میں ہمیشہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ ہوتا کیا اپنی مسجد میں بیان کرو وہ کھول لی جاتی ہے قرآن مجید اور بتایا جاتا ہے قرآن کے تعین نہ ہوں میں جو شرک کرے گا اس پہ جنت حرام ہے لیکن بیان کہاں کرو مسجد تین مسجد کا اور کر لو سیاست کا اور رہنے دو. مسجد کے اندر کھل کر کہو کہ یہ قبر پرستی حرام ہے یہ شرک ہے قبروں کا طواف حرام ہے قبروں کو چوننا حرام ہے ان سے اولاد ماننا حرام ہے اپنی مسجدوں میں کہو امت میں تراج پیدا کرو لوگوں کو نہ بتاؤ کہ لا اللہ کا مطلب کیا ہے لوگوں کو جذباتی طور پر جمع کرو اور کہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نظام شریعت مصطفیٰ لانے کے لیے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاؤ یہ نہ بتاؤ کہ ناب مصطفیٰ میں ان قبروں کی کیا حیثیت ہے ان قبروں کو گرانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ان کی پوجا کرنے والے کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس سے جہالت کو بھی نہیں سنا جائے گا بڑوں کی ٹہری کو ادھر بھی نہیں سنا جائے گا اور صاف بتا دیا کہ مشرق کا جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں بھائی یہ اختلاف جو بنیادی اختلاف ہیں ان پر پانی ڈالا کیا ہے اور اب بھی یہی درخ دیا جائے کہ اب بھی آئے گا یاد رکھیے توحید کے بعد آپ نے معبود ہونے کے جتنے بھی دعوے دار ہیں چاہے وہ اولاد لوگوں کو دیتے ہوں چاہے قبر پرستی کا درس دیتے ہوں چاہے وحت الوجود کے ذریعے لوگوں کو شیر اکبر کی طرف لے جاتے ہوں چاہے وہ حکمران بن کر اللہ کی بجائے اپنا حکم نافذ کرتے ہوں ان سب کی معبود ہونے کا انکار کرنا اور ان کی سب سے بندگی سے نجات حاصل کرنا اپنی ذاتی حد تک اور صرف جہاں تک آدمی کا اختیار ہو وہاں تک بعد کا پہنچانا یہی کامیابی کا راستہ ہے اصاب الخد زندہ جلا دیے گئے اصاب کہا غار میں جا چکے اپنی ایمان کو بچا کر وہ ناکام نہیں ہو صاحب یاسین آتا ہے نبی کی تائید کرتا ہے قتل کر دیا جاتا ہے وہ ناکام نہیں ہوا یہ جو آج اسلام کے داوے دار ہیں کو بتانا ہوگا کہ اسلام کے منافی امور بھی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہی ہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد اگر تم نے گفار کی مدد کرتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کیا کافر ہو جاؤ گے یہ بات سمجھانی ہوگی اور یہ بات میری نہیں اللہ کی قرآن کی ہے صحابہ قرآن کو دیکھیے بکر صدیق میں زکوۃ کا انکار کیا کلمہ وہ پڑھتے تھے نماز وہ پڑھتے تھے صرف یہ کہ ہم زکوات نہیں دیں گے اور ابو بسم کو نہیں دیں گے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت بات کی اب بکر صدیق نے کہ جس نے نماز اور زکوات سے فرق کیا میری سلوار اس کا فیصلہ کیا آپ کو پہچاننا ہوگا کرنے کی شروط کیا ہے ہمیں نماز کی شروع پتہ ہے مولوی صاحب کا رخ قبلے کی بجائے قبلے کو پیٹ کر دے مولوی صاحب نماز نہیں ہوئی آپ نے نماز کی شک توڑ دی آپ نے نماز کے منافی کام کر لیا حس پڑے ولو خارج ہوگی اسلام کے منافی بھی کوئی چیز ہے کوئی ایمان کے منافی بھی چیز ہے یہ یار مدد کہنا آبرسنی رسول اللہ کہنا آبرنی رسول اللہ کہنا نبی رحمت صلی اللہ کو نورم نور اللہ کہنا یہ شرک اکبر ہے اور بھائی جب تک اس شرک کا خاتمہ نہیں کریں گے ایمان داخب نہیں ہوگا لا اللہ کہنا مکمل نہیں ہوگا یہ جتنے نظام ہے جمہوریت ہو چکی اس جمہوریت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا مسلمان کی تعریف بدلتی گئی اسلام کی تاریخ بدل دی گئی مسلمان کون ہے جو کلمہ پڑ چاہے وہ بے نماز ہو چاہے وہ زکوٰۃ کا منکر ہو چاہے وہ لکی توحید کا منکر ہو اللہ کے بجائے غیروں کو حاکم مانتا ہو اور زبردستی اللہ کے احکامات کو نافذ کرتا ہو اسلام کی سزاؤں کا اعلانیہ مذاق اڑاتا ہو ہمارے نزدیک کرنا پڑ لیا مسلمان ہیں اس جمہوریت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے ذہنوں میں اسلام کا نقشہ بدل گیا اب آج کرنے کا ایک ہی کام ہے ایک ہی متبادل ہے آپ اپنی منزل کا تعین کریں اور منزل کا تعین میں پورے قرآن کو چھان ماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت لیتے ہیں بیت ابا اسلانی صاحبہ پوچھتے ہیں آپ نے اتنے ہم سے لے لیے کہ میری میری جان کو اپنی اس طرح بچاؤ جیسے اپنے بچوں کو بچاؤ دو ہمیں کیوں نہیں لے گا آپ نے منزل ایک ہے اور اس کے لیے کسی جوہر سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ شرک اور کبھر کے جوہر سے گزر کر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی منزل میں پہنچ جائیں گے تو بھائی جھوٹ ہے آخر کھلیں گی اس وقت کھلیں گی جب کھلنے کا فائدہ نہیں ہے بس یہی میرا پیغام ہے کہ منزل کا تعین کیجئے منزل کے تعین کے لیے اس کلمے کے مفہوم کو جانیے کلمے کے مفہوم کو جان کر کلمے کے منافع امور کو جانیے شرک کو سمجھیے یہ مصوبت کا شرک واس الوجود کا شرک حلول کا شرک ان سارے اشراک سے توبہ کیجئے اور اللہ سے اس حال میں ملیے کہ اللہ آپ سے راضی اور اللہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ